صلا رحمی والا استغفار رب فلی ولی عقیب فی رحمتی قوانتا اور ارحم الراحمین ترجمہ اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرمائیے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں حضرت موسا علیہ السلام اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے واپس آ کر قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا تو آپ پر شدید دکھ رنج اور غم و غصہ طاری ہو گیا اسی دینی غصے میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی پکڑ لیا اور جوڑا کہ آپ نے جانشینی کا حق ادا نہیں کیا حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عوضر بیان فرمایا کہ میں نے قوم کو بہت سمجھایا مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی الٹا مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے اب آپ مجھ پر سختی کر کے قوم والوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کریں اپنے بھائی کا عوضر سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے مطمئن ہوئے اور فوراً اپنے لیے اور ان کے لیے استغفار کرنے لگے اس میں دو باتیں تھیں ایک یہ کہ دعا کرنے سے یہ اشارہ دیا کہ میں آپ سے مطمئن ہوں اور دوسری یہ کہ سخت رویے کی وجہ سے بھائی کو جو تکلیف پہنچی اس کا بھی ازالہ ہو جائے کسی کے لیے استغفار کرنا یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مفرت مانگنا بہت بڑا تحفہ ہدیہ اور احسان ہے پھر اس میں یہ بھی اشارہ ملا کہ اپنے کسی بھی قریبی عزیز سے کوئی رنجش ہو جائے تو صلح کے بعد اس کے لیے استغفار کیا جائے قرآن مجید کے الفاظ موجود ہیں بھائی سے رنجش اور صلح ہو تو یہی الفاظ اور اگر کوئی اور ہو تو اخی کی جگہ اس کا نام مثلا بیوی سے رنجش پھر صلح ہوئی تو رب فلی والی زوجتی وعدلّہ في رحمتی کا وانتا اور والدین سے تو رنجش ہونی ہی نہیں چاہیے ان کے لیے بھی انہی الفاظ میں استغفار کر سکتے ہیں ربق فلی والی ابی ربغ فلی ولی امی یا ربغ فلی والی والدیہ وعدل فی رحمتی کا وانتا اور ہم الراحمین